وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑے غیب کی خبریں دیائی والے کی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنی پاس توریت اور انجیل میں وہ انہین بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع کرے گا اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گند چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے وہ بوچھ اور گلے کے پین جو ان پر تھے اتارے گا تو وہ جو اس پر اعمان لائیں اور اس کی تظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا وہی بامراد ہوئے